لری لالی کیا امیر توں اول مسلم انسان مسلم کب بنتا ہے جب وہ اپنی مرضی اپنی خواہش اپنی رائے اور اپنی ڈیزائرز کو اللہ کی مرضی کے آگے ختم کر دے جب وہ اللہ پر پورا ایمان اور اعتماد رکھتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر میرا کوئی خیر خواہ نہیں اگر اس نے مجھے کوئی کام کرنے کا حکم دیا ہے تو اس میں سراسر میری بھلائی ہے خا ہاں وہ بظاہر مشکل ہی نظر آتا ہے اور اگر کسی چیز سے روکا ہے تو بھی اس میں میرے لیے مکمل فائدہ ہے تو مجھے وہی کرنا ہے جو میرا رب مجھ سے چاہتا ہے تاکہ وہ مجھ سے راضی ہو جائے کیونکہ اللہ کی رضا مندی سے قربان کرنا ہوگا اور خوش دلی کے ساتھ مجبوری کے ساتھ نہیں بوجھ کے ساتھ نہیں یا کسی پریشر میں آ کر نہیں یا صرف محض جذبات کی بنیاد پر بھی نہیں سوچ سمجھ کر پورے شعور کے ساتھ ٹھنڈے دل سے اور کھلے دل کے ساتھ خوشی کے ساتھ ردی تو بلاہ رب السلام دینا بی محمد النبیہ اور زندگی اور موت اسی وقت اللہ کے لیے ہو سکتی ہے جب اس میں اللہ کی اطاعت ہو تو ہم چونکہ آہستہ آہستہ زندگی کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں تو بیماری کے بعد جب انسان یہ سمجھے کہ اب دن تھوڑے اور مجھے دنیا سے جانا ہے تو اسے اور بھی بھرپور تیاری شروع کر دینی چاہیے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف یہ تیاری بیمار لوگ ہی کریں اور صحت مند لوگ اس کے بارے میں نہ سوچیں نہیں ہم میں سے ہر ایک کو سوچنا چاہیے کیونکہ موت صرف بیماری کی وجہ سے نہیں آتی موت بظاہر انتہائی صحت مند لوگوں کو بھی آب بوجھتی اگر آپ کہیں سے بھی ریسرچ کریں کہ مختلف لوگوں کی موت کیسے واقع ہوتی اور اس میں کون کون سے فیکٹر ہوتے ہیں تو وہ سب ایک بہانہ نظر آتے خواہ وہ ایکسیڈنٹ ہو خواہ وہ کوئی شدید بیماری ہو خواہ وہ کوئی اچانک آنے والی آفت ہو قدرتی آفات ہو یہ سب بہانے ہیں کس کے انسان کی تسلی کے لیے کہ ہاں یہ بات ہوئی تو اس وجہ سے پلا مر گیا حالانکہ اصل بات کیا ہے موت لکھی ہوئی موت تو آنی تھی موت تو برحک ہے اس کا وقت تو لکھا ہوا ہے اور یہ کب لکھ دیا جاتا ہے ماں کے پیٹ میں لکھ دیا جاتا ہے دنیا میں آنے سے پہلے جانے کا وقت لکھ دیا جاتا ہے اور یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ کون کس زمین پر مرے گا انسان کو نہیں پتا کہ اس نے کہاں مرنا ہے اس کی موت اس کو وہاں تک لے جاتی وہاں پہنچا دیتی اور دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اصل بات یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو تیاری رکھنی چاہیے کہ معلوم نہیں کس وقت بلاوا آ جائے سب کی سیٹس کنفرمڈ ہے اور اس میں کوئی شک نہیں صرف اناؤنسمنٹ کی دیر ہے لاؤنج میں بیٹھے ہوئے جب جس کا پلین چل پڑا وہ چلا جائے گا آپ یوں ہی سمجھیے کہ جیسے ایک پلین میں ہر طرف سے پیسنجر آتے ہیں پھر کٹھے بیٹھ کے پھر ایک سمت پہ اڑ جاتے ہیں اسی طرح ہر روز بہت سی روحیں آسمان کی طرف چلی جاتی ہیں یوں ہی سمجھیے کہ وہ سب بھی تیارے کھڑے ہیں اور ہر روز مختلف بیک گراؤنڈز کے مختلف نیشنلٹیز کے مختلف رنگ نسل کے وہ سارے آتے ہیں اور سب کے سب اس مخصوص دن مخصوص لمحے مخصوص وقت میں اللہ کی طرف واپس چلے جاتے جسم یہاں رہ جاتے ہیں روحیں اوپر چلی جاتی ہیں. تو اس لیے ہمیں نہیں معلوم کس وقت اناؤنسمنٹ ہو جائے اور ہمارے جانے کا وقت آ جائے تو بہتر ہے تیاری رکھیں ہر دم تیاری رکھیں اسی تیاری کا ایک حصہ وسیعت کرنا ہے اللہ سبحانہ تعین نے انسان کو مال دیا ہے اولاد دی ہے اور بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے اور ساتھ ہی یہ حکم بھی دیا ہے کہ ان چیزوں کی قدر کی جائے ان پہ شکر ادا کیا جائے اور ان کی حفاظت کی جائے ان کو ضائع نہ کیا جائے نہ اپنی زندگی میں اسراف کرکے۔ بےکار ضائع کر کے اور نہ ہی مرنے کے بعد تو یہ سب کچھ جب ہم اللہ تعالی کے حکم کے مطابق کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے عبادت بن جاتا ہے اور اس پر ہمارے لیے اجر ہوتا ہے اسی کا ایک ایسا وسیعت ہے کہ انسان اپنی بلانگنگس کے بارے میں وہ مال ہو یا اولاد ہو یا کچھ اور ہو یا جس بھی چیز سے متعلق ہے وہ یا اس کی کوئی ذمہ داری ہو اس کے متعلق وہ اپنے بات کیا سوچتا ہے کیا چاہتا ہے اس کا فیصلہ کرے اور اس کو باقاعدہ لکھ لے تو بسیعت اصل میں کہتے ہیں تاکیدی حکم کو جو لازمی طور پر ماننا ہوتا ہے کسی کا جو کوئی کہہ دے اس کی شرائط کیا ہے کون سا مانا جائے گا کون سا نہیں مانا جائے گا بصیت کس کس چیز میں کی جا سکتی ہے؟ کب کی جانی چاہیے کس کے لیے کی جانی چاہیے کون کون کر سکتا ہے یہ ساری باتیں ہمیں اچھی طرح پتہ ہونی چاہیے کیونکہ ہم نے یہ عہد کیا ہے کہ ان سلاحی و نسکی و ماہیا وہ مماطیل اللہ رب العالمین ہر چیز اللہ رب العالمین کے لیے ہوگی آغاز سے انتہا تک تو وسیعت بھی اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق تو وسیعت کیا چیز ہے عام طور پر وسیعت مالی معاملات سے متعلق ہی گردانی جاتی ہے اس لیے پہلے میں اس سے متعلق بات کروں گی اور پھر جنرل وسیعت کے بارے میں بھی بات کریں گے تو وسیعت ہے اپنے مال کا اتہائی حصہ third, مرنے کے بعد کسی ایک کو یا زیادہ کو بانٹ دینے کا حکم دینا زبانی کہہ جانا یا تحریر کرنا یہ وسیعت کہلاتا ہے تو میت کے مال کے تین حصے کیے جائیں گے دو حصے مال وراثت شمار ہوں گے اور تیسرا حصہ بطور وسیعت اگر وہ وسیعت کر جائے تو اس کا حکم کہاں سے ملتا ہے قرآن پاک میں سورت البقرہ ون ایٹی میں آتا ہے <تصح> تم پر فرض کر دیا گیا ہے کہ اگر تم میں سے کسی کو موت آ جائے اور وہ کچھ مال و دولت چھوڑے جا رہا ہو تو مناسب طور پر اپنے والدین اور رشتہ داروں کے حق میں وسیعت کر جائے ایسی وصیت کرنا متقین کے جمعہ حق ہے یہ آیت اگرچہ منسوخ شمار کی جاتی ہے کہ آیت وراثت نے اس کو منسوخ کر دیا ہے لیکن حدیث اس کی مزید وضاحت کرتی کہ وارثوں کے حق میں مالی وسیعت نہیں کی جائے گی دیگر وصیتیں ہو سکتی ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے حصے خود مقرر فرما دیے ہاں وسیعت پھر بھی باقی ہے اور وہ کس کے لیے ہے جن کے لیے میراس میں حصہ نہیں ٹھیک ہے اور ایسا کرنا دراصل مالدار شخص کو یا کسی بھی چیز کی ملکیت رکھنے والے کو اللہ سبحانہ تعالی کی طرف سے ایک خاص انعام دیا جانا ہے کہ وہ اپنے مال میں اپنی مرضی سے بھی کچھ تصریف کر سکے دیکھیے کہ ایک وہ حکم ہے جو اللہ کا ہے مال بندے کا ہے لیکن حکم اللہ کا ہے اسے اس کے مطابق تقسیم کرنا ہوگا اور وہ کون سا ہے دو حصے یعنی جو وراثت کے اس میں انسان خود سے تبدیلی نہیں کر سکتا کہ ہاں اگر بیٹے کا بیٹی کے مقابلے میں دگنا ہے تو وہ کہے نہیں بیٹی کو مجھے دگنا دینا اور بیٹے کو کم دینا ہے کیونکہ یہ میری بات نہیں سنتا نہیں یہ اللہ کا حکم ہے آپ کو اسی طرح دینا ہے جیسے اللہ نے فرمایا کیونکہ مال بھی تو اللہ ہی دیتا ہے نا تو مرنے کے بعد اصل مالک کون ہے اس مال کا پھر اللہ ہی ہے وہ جس کو چاہے دے تو اس نے حکم مقرر کر کے چھوڑ دیا کہ ایسے ایسے کرنا اس معاملے میں اللہ سبحانہ و نے کسی اور کو حق نہیں دیا کہ وہ اپنی مرضی سے اس میں کوئی تبدیلی کرے اور آیا تھے وراث اور وراث کے احکامات ان چیزوں میں سے جن میں بہت کم کوئی اختلاف ہے یعنی کہ بہت کم معمولی حصے میں ورنہ سب اس پر متفق ہیں کہ اللہ سبحانہ و نے ترازو لے کے ہر ایک کے حصے تو الناب کے الگ الگ کر دی پورا قانون دے دیا اور اس کو علم الفرائض میں شمار کیا لیکن ون تھرڈ پھر انسان کے اختیار پہ چھوڑ دیا ہے کہ اچھا تم اپنی مرضی سے جسے دینا چاہو دے دو کتنا مہربان ہے ہمارا رب کتنا زیادہ اس کو خیال ہے ہمارے جذبات کا احساسات کا اور پھر ہمیں اختیار دینے کا کہ اچھا تم اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے جس کو دینا چاہتے دو لیکن صرف ون تھرڈ دو گے دو حصہ نہیں ایک حصہ تو اس میں اللہ کی بہت بڑی رحمت نظر آتی آپ سوچئے کہ اگر آپ کو کسی کی طرف سے کوئی چیز مل رہی ہے اور ساتھ وہ آپ کو لسٹ دے دے کہ اس کو ایسے اور ایسے خرچ کرو اسے شوہر دیتا ہے اپنی بیوی کو کچھ مال تو بات شوہر کیا کہتے ہیں کہ یہاں یہاں خرچ کر سکتی یہاں نہیں کر سکتی کچھ کیا کہتے ہیں اتنا تو یہاں خرچ کرنا اور اتنے میں جو مرضی کرو اور کچھ کہتے ہیں سارے میں جو مرضی کرو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں سارے مال میں مرضی کرنے کی کوئی اجازت نہیں دی لیکن کچھ حصے کو ہمارے اس پہ چھوڑ دیو تو ایک اچھا یہ منی ہے جو مرضی کرو اس سے لیکن مرضی سے مراد پھر حدود کے اندر رہتے ہوئے مرضی جو ہر معاملے میں تو آپ اپنے لیے اس وسیعت کے حق کو کیا سمجھیں گے ایک توفہ ایک پرولیج اللہ کی طرف سے ایک رحمت کہ اللہ تعالی نے آپ کو ایک اختیار دیا حق دیا تو اس کو استعمال نہیں کریں گے ہوں سستی کریں گے اس معاملے میں فائدہ نہیں اٹھائیں گے مثلا آپ کر میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. نہیں بھائی پھر بھی ہے اگر ایک رنگ بھی ہے نا آپ کے پاس ہوں تو اس کے بھی تین حصے کیے جا سکتے ہیں اور اس میں سے بے ایک حصے کے آپ مالک ہیں آپ جس کو چاہیں وہ دلوا دیں وارثوں کو نہیں وارسوں کے علاوہ کیونکہ وارثوں کے تو آلریڈی دو ہو گئے نا تو تیسرے میں ان کو نہیں ملے گا اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے قانون وراثت کے بعد وسیعت کے بارے میں جو حکم ہے وہ ایک تاکیدی حکم ہے انسا بارہ میں آتا ہے ولکمت ملد نلدوں بَعْدِ کم بومیوسین بِهَا ادئی ول وقت مرد سر لڑ دونوں فل ہوں سو می مت ویار دئیتی ہ نج او اخت اؤ واحد ذلك فهم شركاء في الثلث وسا بھی ہے سوئ تم مین ولی می تو آخری اسے میں کیا فرمایا میم با دیو ستی یو سا جبکہ وسیعت جو کی گئی وہ پوری کر دی جائے اور قرض جو میت نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے اور وہ وسیعت ذر رساں بھی نہ ہو یہ تاکیدی حکم ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور نرم خو ہے یہ اللہ سبحانہ و کی طرف سے اس کا علم اور حلم دونوں کی بنا پر ہے جو تمہیں حق ملا ہے تو وسیعت کو پورا کرنا اللہ کی طرف سے تاکیدی حکم ہے جیسے وراثت تقسیم کرنا اللہ کا حکم ہے اسی طرح وسیع پورا کرنا بھی اس حکم کے پورا کرنے والے کے لیے جنت کی خوشخبری ہے اور اس حکم کی نافرمانی پر ہمیشہ کی آگ اور رسواکن عذاب ہے سورت النساء آیت 13 میں فرماتے ہیں یہ آیت میراث کے بعد ہے تل کا حدود اللہ و رسول خالدین وزال فوز العظیم یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اس کو اللہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہے گا اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جنت کے حصول کے لیے مالی معاملات میں صحیح طرز عمل اختیار کرنا بہت ضروری ہے نہ صرف یہ کہ زندگی میں بلکہ موت کے بعد بھی آپ کسی ایسی چیز پر راضی نہ ہو جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو کیوں اس لیے کہ جو نافرمانی کرے گا اس کے لیے ہمیشہ کی آگ اور رسوا کو نظاب ہے آئے چودہ میں آتا ہے وہ میں یہ آص اللہ رسول اہو اور جو اللہ رسول کی نافرمانی کرے گا وہ یا تعداد اور اس کی حدیں توڑے گا یدخل ہنارن وہ اس کو آگ میں داخل کرے گا خالدن فی وہ اس میں ہمیشہ رہے گا ولہو عذاب و مہین اور اس کے لیے رسواکن عذاب اذاب ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ان احکامات کی خلاف ورزی معمولی جرم نہیں ان احکامات کی خلاف ورزی کرنے والوں کے لیے رسواکن عذاب اذاب ہے تو اس لیے اس علم کو سیکھنا بھی چاہیے جاننا بھی چاہیے اور اس پر صحیح طور پر عمل بھی کرنا چاہیے وصیت کرنے والے کو بھی سننے والے کو بھی اور امپلیمنٹ کرنے والے کو بھی بصیت اللہ کی طرف سے صدقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تصدم ان وفاتی کم بطل اللہ تعالیٰ نے تم پر یہ صدقہ کیا ہے کہ وفات کے وقت تمہیں تہائی مال میں وصیت کا حق دے دیا ہے تاکہ تمہارے نیک امال میں اضافہ ہو جائے کہ مرنے کے بعد انسان کے وارث ہی سارا مال نہ لے جائیں کیونکہ پتہ نہیں وارث آگے کیا کریں گے کیونکہ اگر وہ نیک ہے تو نیک کاموں میں لگائیں گے تو ثواب ہوگا لیکن اگر وارث نماز بھی نہیں پڑھتے اور دین کا بھی انہیں کوئی شد بودھ نہیں اور وہ مال لے جاتے ہیں ایک حلال کی کمائی کا محنت سے کمائی ہوئی دولت کو وہ صرف مزے سے اپنے عیش و عشرت میں اڑا رہے ہیں تو میت کو کیا فائدہ تو اللہ نے اس کو ایک حق دے دیا کہ تم اپنے ثواب کے لیے اپنی مرضی کے مطابق کسی بھی نیکی کے کام میں لگانے کی وسیعت کر جاؤ خواہ وہ کو پانی کا کنواں کو دانا ہو یا کسی یتیم خانے کی سرپرستی ہو یا کسی دینی ادارے کی سرپرستی ہو یا کوئی اور خیر و بھلائی کا کام کسی نے کرنا ہو تو وہ اپنے مال میں سے اپنے مرنے کے بعد اس مال کو اس خاص کام میں لگانے کی وسیعت کر سکتا ہے کیوں تاکہ اس کے نیک مال میں اضافہ ہوتا رہے صدق جاریہ جاریا صدقہ بن جائے تو نہیں کریں گے اپنے لیے صدقہ جاریہ ٹھیک ہے ہمیں اپنی اولاد بہت پیاری ہوتی ہے ہمیں اپنے والدین بہت عزیز ہوتے ہیں ہم کیا چاہتے ہیں کہ ان کو بہت زیادہ سے زیادہ خیر ملے وہ اچھا کریں تب بھی وہ برا کریں تب بھی تب بھی انسان کی جو بلڈ ریلیشن ہوتے ہیں اس کی ویکنیس ہوتے ہیں اور انسان ہر خیر بلائی ان کی طرف لٹانے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس معاملے میں انسان کو دوسروں کو مدد کرنے سے پہلے اپنی کرنی چاہیے پہلے اپنی کرنی چاہیے اپنی مدد کیسے ہوگی وسیع کر کے نیک کام دنیا میں بھی کر کے مرنے کے بعد بھی نیک کاموں کی تلقین کر کے کہ وہ تو ہمارے کام نہیں آئیں گے آبا حکم وابنا حکم لاہ تدرون ایہم اقرب الحکم نفع تمہارے والدین اور تمہاری اولاد تمہیں نہیں پتا تمہارے لیے فائدے کے اعتبار سے کون زیادہ بہتر ہیں اور ان کا فائدہ پھر محدود ہے لیکن جو کام ہم اللہ کی خاطر اللہ کے دین کی خاطر اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے اس کی خدمت کے لیے کچھ بھی کر جاتے ہیں زندگی میں یہ مرنے کے بعد اس کا براہ راست فائدہ ہمیں بھی ہوگا اور انشاءاللہ ہمارے والدین اور اولاد کو بھی ہوگا اگر اس رستے پہ چلتے رہے بہت اچھا بہان ہے <تصفح> کام نہ کرنے کے سو بہانے آپ کو تو اللہ کا حکم ماننا ہے نا آپ کو تو کر کے جانا ہے نا کوئی نہیں کرے گا تو اس کا کیا ہوگا وہ بھی قرآن نے بتا دیا جو اس وسیعت کو بدلے گا جو اس کو امپلیمنٹ نہیں کرے گا لیکن ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں کرنا ہے جو کرنا ہے اس کا اجر نیت کا بھی اجر آپ کے فیصلے کا بھی اجر آپ کی لکھی ہوئی تحریر کا بھی اجر آپ کو مل جائے گا بعد میں کیا ہوتا ہے اس کے آپ ذمہ دار نہیں تو اس وقت ہماری کیا بات ہو رہی ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے اس وقت اہمیت کی بات ہو رہی ہے عمل کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے اس پہ توجہ رکھیے سوچئے فیصلہ کیجیے اور جو جو کرنا نا کرنے کے کام الگ لکھتے جائیے کہ مجھے کیا کرنا ہے مجھے یاد جب میں نے پہلی دفعہ یہ وسیعت کا پڑا تھا وہ شاید کلاس فیفتھ میں تھی یا کچھ ایسی تھی تو اس وقت میری کل ملکیت میرا ایک لوہے کا باکس ہوتا تھا گھر میں سب بہنوں کے ایک ایک باکس ملا ہوا تھا کو تو میں نے کیا, کیا؟ کہ اس پہ لکھ کے تو اس وقت اسٹکی نوٹ وغیرہ کچھ نہیں ہوتے تھے گوند ملتی تھی اور کبھی خود گھر میں بناتے تھے مایا وغیرہ نا تو کاغذ پہ لکھ اس بکسے کے اندر چپکا دی کہ میرے بننے کے بعد کا کیا کریں وغیرہ وغیرہ آپ یہ نہ سوچیں کہ ابھی تھوڑی مرنا ہے آپ ہم سے مرنے کی باتیں کر رہی ہیں اور ہم تو جوان ہیں ابھی لیکن آپ دیکھیے آپ ہی میں سے ایک بچی جس نے آپ کے ساتھ کورس شروع کیا تھا بیچ میں ہی چلی گئی ہمیں ہم نہیں پتا ہم کس وقت چلے جائیں اور یہ بھی نہیں ضروری کہ کوئی ڈھیرو مال ہو تو پھر ہی وسیعت کریں اگر آپ بس تین جوڑے ہیں صرف مثلاً کل متا تو آپ اس میں سے ایک کے بارے میں وسیعت کر سکتے ٹھیک ہے تو یہ سوچیے کہ پہلی بات یہ کہ ہم کریں بھی کہ نہ کریں تو اس وقت توجہ کس پر رکھنی کرنے کیوں حکم بھی ہے چلیں اور انعام ہے اللہ کا صدقہ ہم پر تو یس ویری گڈ کہتی ہیں یہ بھی پتہ چل لے گا کیا کیا ہے کیونکہ ہر وقت ہم نا شکرے بنے رہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے تو جب لکھنے بیٹھیں گے نا جوڑوں کی تعداد بیگز جوتے کتاب جیولری آرٹیفیشل جیولری بھلے بہت سی چیزیں احاطے میں آ جائیں گی تو اچھا ہے نا میں پتا ہوں ہمارے پاس کیا ہے تو پھر ہمیں یہ پتا ہوگا کہ کتنا تو ہم دے ہی سکتے ہیں تو وہ نکال بھی دیں گے یا یہ کہ ابھی تو ضرورت ہے ابھی نہیں نکال سکتی تو بہتر ہے لکھ کے رکھ جاؤں کہ میں جب چلی جاؤں تو پھر میرے بعد یہ کر دیا جائے ٹھیک ہے نا تو اس ویک پہ کوشش کریں گے اس پہ... نہیں تو پھر نیکسٹ ویکینڈ پہ آپ لیں بیٹھ کے ہر چیز کی لسٹیں بنا لیں کیا کیا میرے پاس ٹھیک دل نہیں مانے گا نہیں ابھی تو ہم خود زندہ ہیں ابھی ابھی کیوں بنائیں ابھی تم جوان ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا پھر اگلے سال پھر ریوائز کر لیں اس کو اینولی ریوائز کرتے رہیں ٹھیک ہے اچھا ایک بات یہ کہ فرض نہیں نہیں کرنا چاہے نہ کریں لیکن یہ اللہ کا صدقہ قبول کرنا چاہیں تو بہت اچھا ہے یہ بھی یاد رکھیں یعنی ضروری نہیں کہ ہر شخص ضروری کرے لیکن اگر کوئی چیز ہے جو وسیعت کرنے کے قابل ہے اور آپ کو کرنی چاہیے تو پھر آپ ضرور کریں یاد رکھنے والی گرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان وسیعت کرنا چاہتا ہے تو دو راتیں بھی نہ گزرے اللہ یہ کہ اس کے پاس وسیعت لکھی ہوئی ہو یعنی قابل وسیعت مال کا حساب لکھے بغیر دو راتیں نہ سوئیں اچھا right? قابل وسیعت مال کہ جو آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ اس کو صدقے میں دیں تو پھر صرف نیت نہ رکھیں لکھ بھی لیں اس کو سمپل سی بات ہے اور اس میں حکمت کیا ہے کہ انسان کو یاد رہے کہ بھیجنے والے مالک کی طرف سے کسی بھی وقت واپسی کا بلاوا آ سکتا ہے لہذا اچانک فوت ہونے کی صورت میں کسی بھی انسان سے لوگوں کے وہ اموال اور امانتیں ضائع نہ ہو جائیں جن کا وہ سرپرست یا امین رہا ہے اور قیامت کے دن اس ذمہ داری کی باسپرس سے بچ جائے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو دوسروں کے ہمارے پاس ہوتی ہیں ان کو لوٹانے کا بھی بندوبست ہونا چاہیے یہ وسیعت لکھ کر رکھنا ایسا ہے جیسے بعض سیدھے سادھے لوگ کوئی بات یاد رکھنے کے لیے کپڑے میں گرہ لگا لیتے ہیں لیکن بعض بھی بھول جاتے ہیں گرہ کیوں لگائی تھی گرہ تو یاد رہتی لیکن گرہ کا مقصد یاد نہیں رہتا ٹھیک ابو نبرا کہتے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ کون سا صدقہ افضل ہے آپ نے فرمایا تمہارا وہ صدقہ افضل ہے جو تم اس درست صحت مند حالت میں انت سد خو س اور ساتھ تھوڑی مال کی لالچ بھی ہے مال کی ہرس بھی ہے اور ڈرتے بھی ہو کہ مال کم ہونے سے کہیں موتاجی یا فقر کا شکار نہ ہو جاؤں تو اس وقت کچھ دینا سب سے بہترین چیز ہے یعنی تمہارا اپنا دل چاہتا ہے کہ خود استعمال کر لو لیکن اس کے ساتھ کیا ہے ضرورت مند بھی ہو اور اندر ایک طلب بھی ہے پھر بھی انسان اس میں سے کچھ جب نکال کے دیتا ہے تو بیسٹ صدقہ ہوتا ہے اور اتنی دیر مت لگاؤ کہ دم حلق میں آ جائے تو کہنے لگو فلاں کو اتنا دے دو فلاں کو اتنا حالانکہ اب تو وہ فلاں کا ہو ہی چلا یعنی تم دنیا سے جا رہے ہو تو دوسرے کو ملے گا تمہارے ساتھ تھوڑی جائے گا تو اس سے کیا بات پتا چلتی ہے نمبر ایک پہلے سے ہی سوچ لینا چاہیے چاہے تھوڑا ہے اس میں سے بھی دینے کا سوچ لینا چاہیے زندگی میں بھی دینا چاہیے چاہے خود ضرورت مند بھی ہوں پھر بھی اپنی ضرورت کاٹ کر بھی دوسرے کو دیا جا سکتا ہے وہ ایک عورت کا واقعہ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ بہت غریب عورت تھی اس کے پاس بس ایک وقت کی اپنے گھر میں اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے روٹی کا آٹا ہوتا تھا وہ کیا کرتی تھی کہ بس وہ ساٹے کو گونتی چھ یا سات پیڑے بناتی اور ہر پیڑے میں سے تھوڑا تھوڑا نکال لیتی اور وہ جو نکلا ہوا ہوتا تھا وہ صدقے کے کی نیے سے نکالتی تو اس سے ایک اور روٹی بنا لیتی اور وہ روٹی غریب کو دے دیتی انہیں سات بچے ہر ایک کو ایک ایک دینی ہے تو ہر ایک کے پیڑے سے اتنا اتنا نکال لیا تو کیا ہو آٹھویں روٹی بن گئی تو آپ سوچیے کہ جس کی نیت ہوتی ہے نا صدقہ کرنے کی وہ کبھی نہیں سوچتا کہ کہاں سے دوں وہ کہیں نہ کہیں سے نکال ہی لیتا ہے اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جب تم دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اور عطا کرے گا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا وہ لوٹ آتا ہے زیادہ ہو جاتا ہے وہ مال کو بڑھانے کا ذریعہ بھی ہے لیکن ایمان نیمان ہو یقین ہو اعتماد ہو تو پھر ہی کریں گے نا تو موت سے پہلے صدقہ کرنے کے موقع سے فائدہ اٹھا لینا چاہیے سورت المنافقون آیت 10 میں آتا ہے اور اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے پھر وہ کہے اے میرے رب ت نے مجھے قریبی مدت تک مہلت کیوں دی تھوڑا سا موقع اور مل جاتا کہ میں صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں سے ہو جاتا اس لیے جو دینا ہے دے ڈالے انسان اور جو مرنے کے بعد بھی صدقہ کرنا ہے یعنی وسیعت کی شکل میں وہ بھی لکھ لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کون ہے جسے اپنے مال سے زیادہ اپنے وارث کا مال پسند ہو اپنے مال سے زیادہ وارث کا مال پیارا صحابہ نے ارز کیا یا رسول اللہ ہم میں کوئی ایسا نہیں جسے مال زیادہ پیارا نہ ہو آپ نے فرمایا پھر اس کا مال وہ ہے جو اس نے موت سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا اور اس کے وارث کا مال وہ ہے جو وہ چھوڑ کے مر گیا اپنا مال کون سا ہے جو اللہ کے پاس ہے زندگی میں بھی جو اللہ کو دیا اور جو مرنے کے بعد بھی اللہ کے نام پہ خرچ کرنے کا ارادہ ہے اور باقی کس کا ہے باقی سب دوسروں کا ہے ہم میں سے بہت سے لوگ دوسروں کے مال کی تو خوب حفاظت کرتے لیکن اپنا مال جو اللہ کے پاس ہے اس کو بھولے ہوئے کہ وہاں کچھ اور جمع کرا دے وصیت میں تاخیر ناپسندیدہ ہے ابن عمر فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی مسلمان کو لائق نہیں کہ وہ تین راتیں بھی گزارے مگر اس حال میں کہ اس کی وسیعت اس کے پاس لکھی ہوئی نہ ہو عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جس وقت میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیعت کے بارے میں ارشاد سنا اس وقت سے میری وصیت میرے پاس موجود رہتی ہے یہ تھے صحابہ کہ جب سے میں نے سنا ہے میں نے اسی وقت سے عمل کر لیا اور میری وسیعت جب سے میرے ساتھ ہی رہتی ہے لیکن اس کے برعکس جو کنجوس انسان ہے اگر وہ مرتے وقت جب اس کو یقین ہو جائے کہ اب انہیں مر ہی جانا ہے ڈاکٹر نے کہہ دیا وہ دو مہینے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتے تو اس وقت اگر کوئی وصیت کرتا ہے تو اس کا وہ فائدہ نہیں جو انسان صحت کی حالت میں کرتا ہے یاد رکھیے صحت کی حالت میں ضرورت کی حالت میں کرنا زیادہ بہتر ہے بنسبت بیماری اور موت کے قریب بسمن جہاش قرشی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ پر لو ڈالا اور اس پر انگلی رکھ کے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم تو مجھے کس طرح عجز کر سکتا ہے جبکہ میں نے تجھے اس جیسی چیز سے پیدا کیا یعنی لعاب جیسی سٹکی چیز سے جب میں نے تجھے برابر اور معتدل بنا دیا تو تو دو چادروں کے درمیان چلنے لگا یعنی ایک اوپر کا کپڑا اور ایک نیچے کا اور زمین پر تیری چاپ سنائی دینے لگی پاؤں مار کے چلنے لگا تو نے مال جمع کیا اور روک کر رکھتا رہا جب رو نکل کر ہنسلی کی ہڈی میں پہنچی تو, تو کہتا ہے کہ میں یہ چیز صدقہ کا کرتا ہوں لیکن اب صدقہ کرنے کا وقت کہاں رہا بہتر صدقہ کیا تھا کہ اس سے پہلے کر لیتے کیا ہم ماں کے پیٹ سے چیزیں لے کر آئے جو کچھ بھی ہمارے پاس جو بھی ہے اللہ ہی نے دیا ہے تو اللہ کے راستے میں دیتے وقت دل پہ بوجھ نہیں ہونا چاہیے دل کی خوشی سے دینا چاہیے تھوڑا ہو یہ زیادہ تو یہاں کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ کے صدقے کی ویلیو کم ہوتی جاتی ہے جوں جوں موت کا وقت قریب آتا جاتا ہے لیکن جو شخص ساری زندگی صدقے کا عادی رہا ہے ہمیشہ کرتا رہا ہے تو اس کا موت کے وقت بھی بہت ویلیوبل ہے ٹھیک ہے حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میری ماں کا اچانک انتقال ہو گیا اور میرا خیال ہے کہ اگر انہیں بات کرنے کا موقع ملتا تو وہ کچھ نہ کچھ خیرات کرتی اگر میں ان کی طرف سے کچھ خیرات کر دوں تو کیا انہیں ثواب ملے گا آپ نے فرمایا ہاں ملے گا یعنی وہ نئی بھی کہہ کہ کے گئی نئی بھی بصیت کی اگر تم ان کے لئے کچھ کر رہے ہو انہیں کے مال میں سے یا جو ان کی وراثت کا ایسا ہے اس میں سے تو بھی ان کو ثواب ملے گا زندگی میں کرتی تھی تو اسی کہ جو بندہ اپنی زندگی میں نیک مال کرتا ہے صحت کی حالت میں تو اس کا ادر بیماری کی حالت میں لکھ لیا جاتا ہے اور جو زندگی میں کرتا ہے وہ موت کے بعد بھی قابل قبول ہوتا ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہمیشہ ہی اچھے کام کرتے رہنا چاہیے تاکہ پھر وہ مرنے کے بعد بھی جاری رہیں اب ہرارا سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا میرے والد کا انتقال ہو گیا انہوں نے مال تو چھوڑا لیکن کوئی وسیعت نہیں کی کیا میرا ان کی طرف سے صدقہ کرنا صحیح ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ صحیح ہے تم کر سکتے ہو تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اگر بچے والدین کی طرف سے کوئی چیز صدقے میں دیتے ہیں ان کو ثواب پہنچانے کے لیے تو وہ والدین کو فائدہ دیتی ہے وسیعت لکھنے کا انداز کیا انس رضی اللہ انہوں کہتے ہیں صحابہ اپنی وسیعتوں میں لکھا کرتے تھے یہ ہے جو فلاں بن فلاں نے وسیعت کی ہے یعنی اپنا نام اور باپ کا نام وہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اللہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں اور یقیناً قیامت آنے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں اور اس نے اپنے گھر والوں میں سے جن کو چھوڑا ان کو وسیعت کی کہ وہ اللہ کا تقوی اختیار کریں آپس کے معاملات کی اصلاح کریں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں اگر وہ مومن ہے اگر وہ مومن ہے تو اللہ سے ڈرتے رہیں۔ اور وہ ان کو وہ وسیعت بھی کرتے جس کی وسیعت ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولادوں کو کی تھی کیا پہلا پارا تو سب نے پڑھا ہوا کیا وسیعت کی تھی اے میرے بچوں اللہ نے تمہیں چل لیا ان اللہ استعفاء لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون تو انسان کا بہترین مال کیا ہے اس کی اولاد تو اولاد کے بارے میں بھی نیکی کی اور تقوی کی تلقین کرنا اور وسیعت کرنا ضروری تو یہ ایک بسیعت کا ایک طرح سے سیمپل بتایا گیا کہ صرف مال میں نہیں اور چیزوں میں بھی ہوتی ہے اب یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ وسیعت کرتے ہیں کچھ عرصے کے بعد آپ کے حالات تبدیل ہو جاتے ہیں تو کیا اب پہلی چینج کی جا سکتی کی جا سکتی عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ انسان اپنی وسیعت میں جو چاہے نئی بات داخل کر سکتا ہے اور وسیعت کا نچوڑ اس کے آخر میں ہوگا یعنی آخری ویلڈ ہوگی جو سب سے بعد میں کی بعض وقت ایسا نا وقت میں انسان بیمار ہوتا ہے تو جلدی سے وسیعت کر کے کسی بچے کو پکڑا دیتا ہے پھر کچھ عرصے کے بعد وہ ٹھیک ہو جاتا ہے پھر سالوں بعد دوبارہ بیمار ہو جاتا ہے پھر وہ دوبارہ وسیعت کر دیتا ہے اب وہ مرنے کے بعد دو لے کے آ جاتے ہیں کہ یہ جی ہمیں تو یہ لکھ کے دیا تھا دوسرا کلیم کرتا ہمیں تو یہ بات کہے گی تو پھر کس کی مانی جائے گی آخری بات مانی جائے گی عائشہ رضا تعالی کہتی ہیں کہ آدمی اپنی وسیعت میں یہ لکھے کہ اگر میرے ساتھ موت کا معاملہ پیش آ گیا اور میں نے اپنی وسیعت نہ بدلی تو یہی میری وسیعت ہے ٹھیک خود لکھ کے جائیں وسیعت کے درست ہونے کی کچھ شرائط ہے نمبر ایک تحریری ثبوت ہو ریٹن یا کم از کم دو مسلمان گواہ ہوں اگر زبانی باتت تو بہتر کیا ہے وسیعت لکھ کر کی جائے نمبر دو ایک تہائی سے زائد نہ ہو ون تھرڈ سے زیادہ نہ ہو نمبر تین وارس کے حق میں نہ ہو کیونکہ وارث کو تو دوسری طرف سے مل رہا ہے پھر یہ کہ وسیعت پر گواہ بھی بنا لیے جائیں اگر زبانی ہو خاص طور پر جس کا پورا واقعہ کہاں ملتا ہے سورت المائدہ آیت ون سے سکس جب ایک مسلمان تجارتی سفر پر گیا اور اس کے ساتھ اس کے نان مسلم پارٹنر سے یا کولیگ سے تو وہاں اس کو لگا کہ میں فوت ہو جاؤں گا تو اس نے پھر کیا, کیا؟ ان کو وسیعت لکھ کے جو بھی سامان تھا وہ بھی بھیجا اور وسیعت بھی اللہ تعالیٰ پرماتے آ لوگوں کو تمہاری آپس کی شہادت جب تم میں سے کسی کو موت آ پہنچے وسیعت کے وقت دو عدل والے آدمی ہوں گے جو تم میں سے ہوں گے یا دو تمہارے علاوہ ہوں گے یعنی نان مسلم بھی اگر تم زمین میں سفر کر رہے ہیں پھر تمہیں موت کی مصیبت آ پہنچے تم ان دونوں کو نماز کے بعد روک لوگے گے اگر تم شک کرو پس وہ دونوں اللہ کی قسم کھائیں گے کہ ہم اس کے ساتھ کوئی قیمت نہیں لیں گے اگرچہ وہ خرابت والا ہو اور نہ ہم اللہ کی شہادت چھپائیں گے بے شک ہم اس وقت یقیناً گنا میں سے ہوں گے پھر اگر اطلاع پائی جائے کہ بے شک وہ دونوں کسی گناہ کے مرتکب ہوئے انہوں نے وصیت بدل دی یا کوئی خیانت کر لی تو دو ان کی جگہ اور کھڑے ہوں گے ان میں سے جن کے خلاف گناہ کرتقاب ہوا جو صاحب حق ہیں جو زیادہ قریب ہوں پس دو دونوں اللہ کی قسم کھائیں گے کہ یقیناً ہماری گواہی ان کی گواہی سے زیادہ بہتر ہے سچی ہے اور ہم نے زیادتی نہیں کی بے شک ہم اس وقت یقیناً ظالموں میں سے ہوں گے یہ زیادہ قریب ہے کہ وہ گواہی اس طریقے پر ادا کریں یا اس سے ڈریں کہ ان کی قسمیں ان قرابداروں کی قسموں کے بعد رد کر دی جائیں گی اور اللہ سے ڈرو اور سنو اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا تو اس سے مختصراً یہ بات پتہ چلتی ہے کہ انسان سفر کی حالت میں بھی بصیت کر سکتا ہے زبانی بھی کر سکتا ہے لکھ کے بھی کر سکتا ہے زبانی کرنے کی صورت میں گواہ بنانے ہوں گے گواہ مسلمان نہ ہو تو نان مسلم سے بھی ضرورت گواہ بنائے جا سکتے ہیں اور اگر گواہ کوئی تبدیلی کر دے وسیعت کے حکم میں تو پھر اس صورت میں جو مدئی ہیں وہ قسم کھا کے اپنا حق وصول کر سکتے ہیں ٹھیک ون تھرڈ مال میں سے ہی کی جانی چاہیے ون تھرڈ کتنا ہوتا ہے جیسے ایک چیز کے تین حصے کریں اور اس میں سے ایک حصہ کسی کو بھی اپنا مال اپنا سمجھ کے وسیعت میں اپنی مرضی کرنے کا اختیار نہیں ہے سعد رضی اللہ کہ میں بیمار ہوا تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا میں نے ارض کیا کیا مجھے اپنے مال کے تقسیم کرنے کی اجازت دیں گے جیسے میں چاہوں آپ نے انکار کیا کہ نو یعنی کل مال کے لیے اجازت مانگی کہ میں اس کو اپنی مرضی سے خرچ کر دوں دے دوں کسی کو آپ نے اجازت نہیں دی پھر انہوں نے کہا کہ چھا آدھا مال آپ نے فرمایا نہیں پھر کہا تیسرا حصہ آپ نے فرمایا کچھ خاموشی کے بعد کہ ہاں ایک تہائی جائز ہے تو ایک تہائی جائز ہے لیکن ایک تہائی سے کم ہو تو پسندیدہ مستحب ہے سعد رضی اللہ کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری عادت کی تو میں نے کہا میں اپنے سارے مال کی وسیعت کر دوں آپ نے فرمایا نہیں تو اس سے ایک اور بات کیا پتہ چلتی ہے کہ وسیعت سارے مال میں نہیں ہو سکتی ٹھیک وارث اگرچہ غنی ہو لیکن ایسی وسیعت درست نہیں کہ ان کا حق مارا جائے رائٹ یعنی وسیعت اس لیے نہیں کرنی چاہیے کہ وارثوں کو کچھ نہ ملے یا وارسوں کو خراب چیز ملے سات بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیمار پرسی کے لیے تشریف لائے اور میں بیمار تھا بس آپ نے فرمایا کیا تم نے وسیعت کر دی اسی بھی پتا چلتا ہے کہ جب عادت کے لیے جائیں تو مریض کو اچھی اچھی باتیں بھی سکھائیں اور اس میں وسیعت کی بات بھی پوچھیں میں نے عرض کیا جی ہاں لیکن اگر ہمارے معاشرے کو پوچھے گا تو کیا کہیں گے تم چاہتے ہو میں مر جاؤں فرمایا کتنے مال کی میں نے کہا اللہ کے راہ میں پورے مال کی وسیعت کر دی ہے فرمایا اپنی اولاد میں نے عرض کیا وہ سب مالدار ہیں آپ نے فرمایا تہائی مال کی وسیعت کرو اور تہائی بھی حصے میں بہت ہیں چاہے اولاد مالدار ہو پھر بھی پورے مال کی وسیعت نہیں کر سکتے ہاں اگر اپنی زندگی میں آپ نے کچھ کرنا تو کر لیں ایک اور روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے وارثوں کو خوشحال رہنے دو یہ تمہارے لیے اس سے بہتر ہے کہ تم انہیں تنگ چھوڑ دو اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے رہیں تم اللہ کی رضا کے لیے جو بھی خرچ کرو گے تمہیں اس کا اجر ملے گا حتیٰ کہ جو لغمہ تم اپنی اہلیہ کے منہ میں دو اس کا بھی ثواب ہے یعنی اگر وارثوں کے لیے چھوڑا اور وارث اس سے حرام کام نہیں کر رہے, اچھے کام ہی کر رہے ہیں استعمال کر رہے ہیں تو اس کا بھی ثواب ہے یعنی اپنے رشتداروں داروں کو دینے کا بھی اجر ہے اس لیے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ صرف سواب غیر کوئی دینے سے ملے گا واضح ہوگی بات کیا سمجھ اس میں دو چیزیں مجھے بہت امپورٹینٹ لگ رہی ہیں ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کا ہم پہ اتنا احسان ہے کہ زندگی سے جاتے جاتے بھی وہ ہم سے ایک انعام بھی ہمیں دیتے ہیں وسیعت کے فارم میں اور ایک ٹیسٹ بھی ہے کہ پھر یہ ہم کدھر لگاتے ہیں نا مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ چیک کریں کہ اچھا یہ تمہارا آپشن ہے اور اب میں دیکھتا ہوں کہ تم اس کو کیسے یوز کرتی ہو تو دوسری اس میں امپورٹینٹ چیز یہ ہے کہ جب ہم کسی چیز کے اوپر نیکی کے کام کا اسٹیکر لگاتے ہیں نا کہ یہ نیکی کا کام ہے پھر ہم باقی ہر چیز کو بھول جاتے, بھول جاتے اور اللہ کا کتنا احسان ہے کہ اپنی اولاد کو بھی یعنی تنگ دستی سے بچانا بھی کتنی بڑی نیکی ہے اور کتنا بڑا ثواب ہے تو اصل میں تو نیکی یہ ہے نا کہ ہم اللہ کا حکم مانیں اصل بات یہ کہ وہ جہاں کرنے کو کہے وہاں کھلے دل سے کرے اپنی عقل کو بیچ میں نہ لائیں کہ نہیں پھر یہ, یہ کیوں ایسے اور یہ کیوں ویسے جی یہ پھر اس سے پتہ یہ بھی چلتا ہے کہ آپ کرنے کا کوئی کانسیپٹ ہمارے ہاں نہیں ہے جی یہ ہم نے خود ساختہ باتیں بنائی ہیں السلام علیکم شاہجہاں مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آئی کہ وسیعت کرنا فرض نہیں ہے لیکن پھر اس کی درست نہ کرنے والے کے لیے اتنی عذاب کی وائید کیوں ہے یہ ایسے ہی نا کہ جیسے اگر کوئی صدقہ بھی کرتا ہے کسی کو دیتا ہے جاؤ پلاؤ کو دے آؤ اور اس میں خیانت کرتا ہے تو وہ خیانت کا مرتکب برا ہے پیچھے بات ہوئی ہے نا کہ جو درست طور پر نہیں کر رہا اس کے لیے عذاب ہے آقا. اس کے لیے بھی اور جو اس کو امپلیمنٹ نہیں کر رہا اس کے لیے بھی یعنی کی حدود کی پاسداری نہیں کر رہا ایک اور سوال یہ تھا کہ اگر مثلاً وسیعت کرنے والا نہیں کرتا ون تھرڈ کی وسیعت تو کیا پھر پورا مال جو ہے وہ ورثات میں تقسیم ہو بالکل دوسری یہ کہ اگر مثلاً وہ نہیں کر رہا لیکن ورثا جو ہیں وہ ون تھرڈ کو سمجھتے ہیں کہ اس بھرنے جی. والے کے لیے کہیں صدقہ کا لگا رہا ٹھیک ہے اس کے لیے ہوگا کہ سب پہلے مال تقسیم ہوگا سب بچوں کو جو بھی وارے سا مل جائے گا پھر وہ دوبارہ مل کے کوئی ٹرسٹ بناتے ہیں یا کوئی سارا اپنا اپنا حصہ ڈال کے اپنے پیرنٹس کے لیے یا جو بھی فوت شدہ شخص ہے اس کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اپنی خوشی سے کر سکتے ہیں اور اس میں یہ بھی قید نہیں کہ پھر وہ صرف ون تھرڈ کے اندر کریں وہ اپنی خوشی سے پورا بھی دے سکتے ہیں اور جو نہ دینا چاہے اس میں سے وہ کچھ بھی نہ دے اس کو بھی جا سکتے لیکن یہ نہیں کرنا چاہیے کہ تقسیم سے پہلے ہی کوئی ایک اس میں سے اٹھ کھڑا اور سب کو قائل کرنے لگ جائے کہ نہیں دیکھو وہ نہیں کر سکے تو ہمیں ضرور کرنا ہے اور اس میں جو بچارے جن کے پاس ہے وہ کہ ہاں ہاں ٹھیک ہے اور جو بےچارا اس کو ترس رہا ہے کہ مجھے کچھ ملے تو میں اپنے آگے حلال کا کوئی روزی کما سکوں تو اس کو بھی بیچ میں خواہ مخواہ گھسیٹ لیں ایسا نہیں ہونا چاہیے ہر ایک کے حالات فرق ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ خاموشی سے کہیں اور کچھ کرنا چاہتا تو اگر مرنے والے نے وصیت نہیں کی تو صورت میں بعد کے تقسیم کے بعد جو چاہیں کریں تقسیم سے پہلے مثلا جو مرنے والا ہے وہ ون تھرڈ اس کی کیا ایسی وسیعت کر سکتا ہے کہ اس کو کسی جگہ پہ انویسٹ کر دیا جائے اور وہ جو ہے اس سے اس کا بالکل بند کر سکتا ہے یعنی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت عمر خبر کا حصہ لے کر آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ اللہ کے راستے میں تو آپ نے فرمایا کہ یہ تم اپنے پاس رکھو اور اس کا جو آمدنی ہے وہ تم فی سبھی لا کر دو تو وہ اسی طرح چلتی رہی یہ استاذا ایک کہ جو لوگ حج نہیں کر پاتے اور فوت ہو جاتے تو کیا وہ ان کے وارث ون تھرڈ میں سے ان کا حج نہیں وہ تو اس کے اصل میں سے کروائیں گے نا جیسے قرض ہے تو قرض بھی وراثت سے پہلے دیا جائے گا اگر ان کی زکاط رہتی ہے تو وہ بھی بیوی کا مہر نہیں دیا ہوا تو وہ بھی اور اگر حج رہتا ہے تو وہ بھی یہ سب چیزیں پہلے نکال لی جائیں کیونکہ فرائض میں ان کا تعلق وسیعت سے نہیں ہے وراثت تقسیم ہو چکی ہو اور پھر خیال آئے کہ نہیں والد کے اوپر حج فرض تھا تو اس صورت میں اب کیا ہوگا وہ تو سب سے بات کر کے دینا چاہے تو وہ فرض ہو جائے گا پیرنٹس کی طرف سے صدقہ ان کی لائف میں بھی کر سکتے ہیں زندگی میں بھی جس مرضی کی طرف سے کریں چلی تہائی سے کم کرنا بہتر اور افسل ہے ابن عباس کہتے ہیں کہ کاش لوگ کو ایک تہائی سے چوتھائی کی طرف لے آئے کریں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم ایک تہائی کی وصیت کر سکتے ہو اور تہائی بھی زیادہ ہے ٹھیک ابو عبد الرحمان کہتے ہیں کہ ہم مستحب جانتے ہیں کہ تہائی حصے سے بھی کچھ کم میں وصیت کریں کیونکہ آپ نے فرمایا تہائی بھی زیادہ ہے ون تھرڈ بھی زیادہ ہے سفیان سوری کہتے ہیں کہ اہل علم مال کے پانچویں یا چوتھے حصے کی وصیت کو تہائی حصے کی وصیت سے زیادہ بہتر سمجھتے تھے جس نے تہائی حصے کی وسیعت کی گویا کہ اس نے کچھ نہیں چھوڑا اور اس کی تہائی مال سے زیادہ وصیت کرنا جائز نہیں ایک تہائی سے زیادہ مال دینے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا پتا چلتا ہے تو حد توڑ دی نا پھر انسان نے یعنی کی آپ کو کی اجازت تھی اور آپ اس سے آگے جا رہے ہیں تو نو حنزلہ بن حزین کہتے ہیں کہ ان کے دادا حنفیہ نے ان کے والد حزین سے ایک مرتبہ کہا کہ میرے سارے بیٹوں کو یہاں اکٹھا کر دو باپ نے بیٹے سے کیا کہا سب بچوں کو یہاں لے تاکہ میںصیت کروں چنانچہ انہوں نے ان سب کو اکٹھا کیا تو حنیفہ نے کہا میں سب سے پہلے وسیعت تو یہ کرتا ہوں کہ میرا یہ یتیم بتیجا جو میری پرورش میں ہے اسے سو اونٹ دے دیے جائیں جنہیں ہم زمانہ جاہلیت میں مقیبہ کہتے تھے حزائم نے کہا کہ ابا جان میں نے آپ کے بیٹوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ والد کے سامنے تو ہم اس کا اقرار کر لیں گے لیکن ان کے مرنے کے بعد اپنی بات سے پھر جائیں گے ابھی ہاں ہاں کر دو پھر بعد میں دیکھیں گے ہماری مرضی ہوگی حنیفہ نے کہا کہ میرے اور تمہارے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کیسے تم پھرو گے میں ان کو گبا بناتا ہوں حزائم نے کہا کہ ہم راضی ہیں ٹھیک ہے اور حنیفہ اٹھے ان کے ساتھ ہنزلہ بھی تھے جو نو عمر لڑکے تھے اور حزائم کے پیچھے سواری پر بیٹھے ہوئے تھے یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے سلام کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حنیفہ سے پوچھا اے ابو کیسے آنا ہوا انہوں نے کہا اس کی وجہ سے یہ کہہ کر کی ران پہ ہاتھ مارا اور کہا مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں مجھے بڑھاپا نہ آ جائے یا اچانک موت نہ آ جائے اس لیے میں نے سوچا کہ وسیعت کروں چناجہ میں نے اپنے بچوں سے کہا کہ میری سب سے پہلی وسیعت یہ کہ میرا یہ جو یتیم بتیجا ہے اور جو میری پرورش میں ہے اسے سو اونٹ دیے جائے جنہیں ہم زمانے جاہلیت میں مطیبہ کہتے تھے اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اور غصے کے آسار ہم نے آپ کے چہرے مبارک پر دیکھے آپ پہلے بیٹھے ہوئے تھے گھٹنوں کے بل جھک گئے اور تین مرتبہ فرمایا نہیں نہیں سب کا پانچ اونٹوں کا ہے ورنہ دس اونٹ ورنہ پندرہ اونٹ ورنہ بیس ورنہ تیس ورنہ پینتیس اگر بہت زیادہ بھی ہو تو چالیس یعنی اس سے زیادہ کا نہیں کر سکتے تم ٹھیک ہے سارا نہیں دے سکتی یتیم کو اگر کوئی ایک تہائی سے زیادہ کی وسیعت کر جائے تو اس کو تبدیل کیا جائے گا عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے اپنی موت کے وقت اپنے چھ غلاموں کو آزاد کیا اور اس کا ان کے علاوہ کوئی تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور انہیں تین حصوں میں تقسیم کر دیا پھر ان کے درمیان قرا اندازی کی دو کو آزاد کیا چار غلام باقی رکھے اور آپ نے اسے سخت الفاظ کہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا ہے بعض لوگ ایسے ہوتے نا جنہیں اپنے وارثوں سے سخت شکایت ہوتی ہے یا پھر اصل ان کو یہ ہوتا ہے کہ بیٹیاں اور اگر بیٹیوں کو دیا تو وہ لے جائیں گی اپنے تو سارا بیٹے کے نام کر دیتے ہیں یا کچھ اور اس قسم کی گڑبڑ اس پر انسان ہمیشہ یہ سوچے کہ اللہ کا حکم ہمارے حق میں زیادہ بہتر ہے بھلے ہمیں صدقے کا کتنا ہی شوق ہو یا پھر یہ کہ بچوں سے زیادہ کوئی اور مستحق بھی ہو تب بھی جو بچوں کا حق ہے یا وارثوں کا وہ انہیں کوئی ملے گا وارثوں کو محروم کرنے والی بظاہر نیکی کی وصیت کو بھی تبدیل کیا جائے گا جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ آپ کے صحابہ میں سے ایک نے اپنے غلام کو مدبر بنا دیا ہے مدبر کیا ہوتا ہے کہ مالک کی موت کے بعد غلام آزاد ہو جائے گا چونکہ ان کے پاس اس کے اور کوئی مال نہیں تھا اس لیے آپ نے اس غلام کو آٹھ سو درہ میں بیچ دیا اور اس کی بیچ دی یعنی آپ نے اس کو تبدیل کر دیا آپ کا غلط وسیعت کرنے والے کا جنازہ نہ پڑنے کا ارادہ کرنا عمران بن حسین سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے مرتے وقت اپنے چھ کے چھ غلام آزاد کر دیے جن کے علاوہ اس کے پاس کوئی نہ تھا یعنی کوئی اور مال نہیں تھا آپ کو جب یہ بات پہنچی تو آپ سخت ناراض ہوئے پر میں نے ارادہ کیا اس کی نواز جنازہ نہ پڑھاؤں اس نے اللہ کی حد توڑی آپ کا نہ پڑھنا اور حکم رکھتا ہے کیونکہ آپ کسی بھی چیز سے جب ناراضگی کا اظہار کرتے تو اس کی شدت کی وجہ سے اس کا یہ نہیں کہ ایک حکم آپ نے دیا تھا کہ آئندہ کوئی نہ پڑھے تو اس سے کیا پتا چلتا ہے ایک تو یہ ہے کہ اللہ نے حد مقرر کر دی دوسرا یہ کہ اگر کوئی غلط کام کر رہا ہو تو اس کے ساتھ ناراض بھی ہوا جا سکتا ہے سمجھ اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے آپ اس کو سمجھاتے ہیں اگر وہ نہیں سمجھتا تو پھر آپ اس کے ساتھ سخت رویہ بھی کر سکتے پیرنٹس تب بھی یعنی تو سستی سمراط اور وہ نہیں ہے بدتمیزی لیکن اس بات کو نہ ماننا ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط بصیت کرنے والے کو مسلمانوں کے قبرستان میں نہ دفنانے کا ارادہ کرنا اور اب آپ دیکھیں کہ جو مسلمان کر رہے ہیں بیٹیوں کو وراثت سے محروم کر دیتے ہیں کبھی بیوی کو محروم کر دیتے ہیں کبھی صرف اس لیے بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں مرنے سے پہلے تاکہ یہ وارث نہ بن سکے تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں اللہ کی حدیں توڑنا ہے اور ان کے اوپر اتنی سخت بعد ہے ابو زید سے روایت ہے کہ ایک انصاری نے اپنی موت کے وقت اپنے غلام آزاد کر دیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اس کے دفن کیے جانے سے پہلے حاضر ہوتا تو وہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جاتا اور یہ جو اوپر گزر چکی نا آیت کے وارث کے حق میں وصیت نہیں ہے اس آیت میں آیا نا والدین کے لیے وصیت کرے یا اولاد کے لیے اقربا کے لیے تو یہ شروع اسلام میں تھی بعد میں منسوخ ہو گئی آج ابن عباس کہتے ہیں کہ شروع اسلام میں میراث کا مال اولاد کو ملتا والدین کے لیے وسیع ضروری تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے جس طرح چاہا اس حکم کو منسوخ کر دیا پھر لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے برابر کیا والدین میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ اور بیوی کا اولاد کی موجودگی میں آٹھواں حصہ اولاد نہ ہونے کی صورت میں چوتھا حصہ اسی طرح شوہر کا اولاد نہ ہونے کی صورت میں آدھا اولاد ہونے کی صورت میں چوتھا ہی حصہ قرار دیا گیا تو اللہ نے خود تقسیم کر دیا اب ان رشتوں کے حق میں کوئی وسیعت نہیں کی جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع موقع پہ فرمایا اپنے خطبے میں اللہ نے ہر صاحب حق کو اس کا حق دے دیا ہے لہٰذا کسی وارث کے حق میں اب بصیت جائز نہیں ہے ابن عباس کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل وراثت کو ان کے حصے دے دو پھر جو مال بچ رہے وہ اس رشتے دار مرد کے لیے ہے جو میت سے اگلا نزدیکی رشتہ رکھتا ہو یعنی پھر بھی وہ رشتے داروں میں ہی جائے گا یہ نہیں کہا کہ پھر وہ باقی سب کو صدقہ کر دو پلے اولا جلد ی طرح بیٹوں کی موجودگی میں یتیم پوتے وارث نہیں بن سکتے لیکن ان کے حق میں ون تھرڈ کی جا سکتی۔ حضر من وقولو اور جب تقسیم کے وقت کرابت والے اور یتیم اور مسکین حاضر ہو تو یتیم سے مراد اپنے ہی بچے کے یتیم ہو سکتے ہیں یعنی اپنے بچے کے بچے تو انہیں اس میں سے کچھ دو اور ان سے اچھی بات کرو ٹھیک تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ وارثوں کے حق میں وسیعت نہیں ہوگی ہاں اگر کوئی بچہ پہلے ہی فوت ہو گیا تو اس کے یتیم بچوں کو وسیعت کے حق میں سے دیا جا سکتا ہے کامنلی ایک سوال کیا جاتا ہے کہ کیا لوگ اپنی زندگی میں اپنی مال کو اس طرح سے تقسیم کر دیں اپنے وارثوں میں یا ہدیہ جیسے دے دیتے ہیں اور اس کی نیت کیا ہو نیت جی. کیا ہے یعنی نیت اگر یہ ہے کہ سب بچوں کے پاس ہے اور ان سے زیادہ یہ بھائی کا بچہ یا کوئی اور یتیم مسکین آس پاس ہے تو ان کے مشورے سے اگر وہ کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر نیت یہ ہے کہ یہ تو چونکہ ان میں سے کوئی میری بات نہیں سنتا اور نہ میری کوئی خدمت کرتا ہے اس لیے ان کو تو محروم کروں اور میں سارا ان کو دے جاؤں تو یہ درست نہیں اور اس میں ساری زندگی کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں اگر انسان غلط وصیت کر کے مرتا ہے تو لسٹ بنا کے چھوڑ دے میں یہ یہ چیزیں چھوڑ رہا ہوں اتنی اللہ کی راہ میں دی جائیں گی جو ون اس سے کم ہوں گی اور یہ وارثوں تک ان کا حق پہنچا دیا جائے یعنی بعد میں جو لوگ ہیں وہ تقسیم نہیں کرتے نا ویسے ہوتا ہی ہے کہ بوڑھے والدین ہیں جس بچے کے پاس ہیں اس کو سارا ان آؤٹ پتا ہے ان کا کیا ان کے پاس ہے کیا نہیں تو وہ کسی نہ کسی طرح خود ہی سارا رکھ لیتا ہے یا ادھر ادھر کر دیتا ہے اور اصل وارثوں تک پہنچنے نہیں دیتا یہی سوال میرا بھی تھا کہ آہستہ آہستہ ایک مایوب سمجھا جانے لگا ہے کہ جو فوت ہو گیا ہے بچارے اس کی چیزیں کھلیں اور تقسیم ہوں تو اس کے ایک آنر اور ایک وہ والی چیز آ کہ اس کو آنر میں یا اس کی عزت میں احترام میں کمی نہ آئے اور وہ جنہوں نے اس کی خدمت کی ہے وہ ان کا بھی خوش ہے تو بس وہ سب کا سب انڈرسٹ ہے کہ وہ بس ادھر ہی ہے اور اگر کسی نے تقسیم کیا تو وہ بہت معیوب بات ہے کہ انہوں نے اس کے حصے کر دیے اور یہ ہو گیا تو میں یہ پوچھنا چاہتی کہ اس کی اسلام میں گنجائش ہے مشورہ آ... قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ جو بھی چھوڑ جائیں والدین یا قربون خ خا مقلا من اوکر تھوڑا ہو یہ زیادہ سب تقسیم ہوگا کسی کو اجازت نہیں کہ انڈر کور اپنی مرضی کریں لیکن اگر وہ اللہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ ہی رکھ لیں تو پھر یہ ٹھیک ہے ایک کوئی وہ سب دے دیں کہ ٹھیک ہے یہی یہ رکھ لیں مشورہ بازار وہ کہہ رہے ہیں وہ بھی غلط چیز کو سپورٹ کر رہے ہیں رہے ہیں انشاءاللہ وسیعت کے کچھ سپیسمن بھی آپ کو دوں گی ایک کتاب ہے خرم مراد کی آخری وصیت وہ اگر کتاب مل دیا تو میں سمجھتے ہیں آپ سب کو پڑھنی چاہیے بہت ہی اچھی وصیت ہے اس میں انہوں نے بہت اچھی اچھی نصیتیں بھی کی ہیں اپنے بچوں کو سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغبرک و اتوب علیک السلام علیکم و رحمت اللہ و